أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها و أهلها وَقان بک الشعن علیمہ لقد صدق اللہ رسول رعب الحق لطدل المسد الحرام ان شاء اللَّهُ امینین مُحَلِّقِينَ روسکم و لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ عالمند دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا مقصد سوره فتحك البشاره بالفتح للمؤمنين ایمان والوں کو فتح کی بشارت دی جا ہے صورت میں حدیبیہ کو بڑی واضح فتح قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی حالت بدلنے کے لیے اور آنے والی فتوحات کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور یہی مسلمانوں کی آنے والی فتوحات کے لیے ایک مقدمہ اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے باوجود اس کے کہ کفار نے جی کوئی کسر نہیں چھوڑی بلکہ مسلمانوں کو بڑکانے کے لیے انہوں نے یہ جی اپنی بہت ساری ناجائز شرائط منوائی کہ مسلمان اس صلح پر آمادہ نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے پیغمبر یہ جی انہوں نے ان کی شرائط مانی جس کی وجہ سے كہ اسلام کے لیے راستہ کھلا كھلا حدیبیہ میں بہت سارے بہت سارے اسباق ہیں جو اس سے مستمد کیے جاتے ہیں مثلاً یہ سلح یہ سبب بنا عربوں کے ساتھ باہمی میل جول کے لیے اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ہوا باہمی میل جول بڑھا بہت سے لوگوں کو اسلام نصیب ہوا یعنی بندہ خود ہی اسے اندازہ لگائے کہ ہدیبیا والے سال اسلامی لشکر کی تعداد یہ چودہ سو تھی جب کہ دو سال بعد فتح مکہ کے موقع پر ان کی تعداد پھر دس ہزار تک پہنچی ہے صرف دو سال کے قلیل عرصے میں اتنی تعداد یہ بڑی ہے تو سلیح دے یہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک فتح تھی بڑی واضح فتح دوسری بات یہ کہ اگر یہ بھی اندازہ لگایا جائے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم جنگی تدبیر اور بہت بہترین ایک عاسکری سبق بھی تھا مسلمانوں کو غزوہ عہد میں ظاہری شکست ہوئی تھی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس ظاہری شکست کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو فوری طور پر غزوہ حمراء الاسد کا حکم دیا تھا سورۂ عالمران میں یہ واقعہ گزرا ہے یہاں پر ہودیبیا میں جی صلح صلح کی وجہ سے بعض صحابہ کرام غمگین ہوئے تھے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوری علاج کرنے کے لیے مسلمانوں کو غزوہ خیبر میں جانے کا کہا اور غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ سبق بھی ملتا ہے مسلمانوں کو کہ اگر کسی محاص پر جنگ کرنا فی الحال ٹھیک نہ ہو جیسے ہو میں تھا مخالفین کی طرف سے اسی محاص پر وہ جنگ کرنے کے لیے بار بار مسلمانوں کو اشتعال دلا رہے ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اشتعال میں نہ آئیں ان کی وجہ سے بلکہ اگر دوسرے محاص پر لڑنا جنگ کرنا یہ ان کے لیے ٹھیک ہو مناسب ہو تو وہاں پہ جنگ کرنا یہ شروع کر دیں اور اللہ کے پیغمبر نے یہی طریقہ اپنایا ہے تو اس صورت میں سلیہ حدیبیہ کو ایک بڑی واضح فتح یہ قرار دیا گیا ہے جگہ جگہ صحابۂ کرام ان کی منقبت اور ان کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ صحابہ کرام پر اللہ نے اطمینان اتارا جی انہوں نے جی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا ثبوت دیا ہے ایک جانب موت پر اور نہ بھاگنے پر انہوں نے بیعت کی ہے یہ جی ایک جانب جی انہوں نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بے کی ہے لیکن دوسری جانب کہ جی ان پر کوئی خوف و تاری نہیں ہوا جی اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے انہیں جنگ سے منع کیا تو وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کے تابع تھے اور وہ اشتعال میں نہیں آئے اور انہوں نے جنگ کی ہوا وہ نہیں بڑکائی اور یہی اصل ایمان ہے یہی پتا چلتا ہے اسی وجہ سے صورت کا اختتام صحابہ کرام کی منقبت اور ان کی فضیلت پر وہ کی جائے گی اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ یاد کرو یعنی اذکر یاد کرو اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ یاد کرو کہ جب گردانی اللہ جب گردانی اللہ ددین کفرو جی جعل اللہ کفرو فیقلو بہم الحمیتا اور یاد کرو کہ جب گردانی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا فیقلوبہم اپنے دلوں میں کون سی چیز یہ ان کے دلوں میں گردش کر رہی تھی یہ الحمیتا ضد اور ہٹ درمی یہ آیا یہ زد اور ہٹ درمی یہ کوئی اسلام والی اسلام کے لیے تھی نہیں بلکہ حمیت الجاہلی بلکہ وہ زد غیرت جاہلیت کی یہ ازا اللہ کفرو اور یاد کرو کہ جب گردانی یہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا فی قلوبہم اپنے دلوں میں الحمیت غیرت حمیت الجاہلیت غیرت جاہلیت کی جب ان کے دلوں میں جاہلیت والی غیرت وہ گردش کر رہی تھی جاہلیت والی غیرت وہ یہ کہ اگر ہم ان مسلمانوں کو مکہ میں کعبہ میں چھوڑیں تو عربہ میں تانے دیں گے ہم نے اگر انہیں چھوڑ دیا تو وہ ہمیں کہیں گے کہ تم لوگوں نے شکست مان لی حمیت الجاہلی غیرت جاہلیت کی فانزل اللہ ہو ہو تو پس اتاری اللہ نے پس اتارا اللہ نے اپنا اطمینان اعلیٰ رسول ہی اپنے پیغمبر پر وہ المؤمنین اور ایمان والوں پر ورنہ قدم قدم پر مشرقین کا طرز عمل ایسا تھا کہ مسلمانوں کو یعنی یہ ایک بات بھی انہیں اشتعال دلانے کے لیے کافی تھی پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکا پھر اس کے بعد جب صلح لکھنے کا موقع آیا تو قدم قدم پر ایک ایک بات پر اعتراض پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض بعد میں محمد الرسول اللہ پر اعتراض پھر شرائط میں کہ اگر یہاں سے مکہ سے ایک شخص تمہارے پاس آ جائے تو مسلمانوں پر اس کا لوٹانا وہ لازم ہوگا پھر اسی دوران یہ ایک صحابی کا یہ قید میں آنا اس کے پاؤں کامر کے بیٹے کا ابو جندل کا پاؤں میں بندہ ہوا ہونا اور مسلمانوں کا اسے مشرقین کے حوالے کرنا یہ آئندہ سال اس سال عمرہ نہیں کرو گے آئندہ سال آؤ آو گے اور وہ بھی تین دن تک تم لوگوں کو اجازت ہوگی تلواریں اپنے ساتھ میان میں لاؤ گے اور وہ بھی کی دیگر اسلحہ وہ نہیں لاؤ گے یعنی یہ ایک ایک موقع پر ایک ایسی باتیں کہ صحابہ کرام کے لیے لڑنے کا پورا جواز تھا لیکن اللہ نے ایسے موقع پر اپنے پیغمبر پر اور ایمان والوں پر اطمینان اتارا اطمینان نازل کیا اور وہ مطمئن رہے آلہ رسولی ہی جہاد میں اصل چیز جس میں اللہ کی مدد آتی ہے اس میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو کے حکم کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے جو لوگ وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت عین میدان جہاد میں بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوتی ہے جہاد میں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہوتی ہے اور باقی ماندہ ظاہری اسباب میں جو لوگ جہاد صرف اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو جس کے پاس لشکر زیادہ ہو یہ جنگ ہے جنگ میں جس کا پلہ وہ زیادہ بھاری ہوگا وہی جیتے گا فن اللہ سکینت اعلی رسولی ہی تو پس اتارا اللہ نے اپنا اطمینان اپنے پیغمبر پر اور ایمان والوں پر کہ نہ تو ان کے دلوں میں کوئی خوف آیا کہ انہوں نے مشرقین کی ایسی یہ کڑوی باتیں وہ بھی مانی بظاہر مسلمانوں کی کمزور کمزوری کی جو باتیں وہ ظاہر ہو رہی تھیں انہیں بھی مانا لیکن نہ تو ان پر کوئی خوف آیا کہ کوئی بزدلی کا اظہار ان کی جانب سے ہوا اور انہوں نے جنگ بھی نہیں کی واللمؤمنین اور ایمان والوں پر والزمہم کلمۃ التقوی والزمہم کلمۃ التقوی یہ اور لازم کیا اللہ نے ان کے ساتھ اور چپکایا اللہ نے ان کے ساتھ کلمۃ التقوی تقوی والی بات پرےزگاری والی بات اور وہ کیا تھی وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا کلمۃ وہ لا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ اللہ نے ان کے ساتھ چپکا دیا تھا وجہ کیا ہے کیونکہ اسی کلیمے کی بنیاد پر صحابہ کرام نے صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا جب کہا آؤ بیعت کرو جہاد پر تو اسی کلیمے کی وجہ سے صحابہ کرام بیت کی انہوں نے جہاد پر کہ ہم نہیں بھاگیں گے اور تا دمے موت ہم لڑیں گے اسی کلمے کی وجہ سے جب اللہ کے پیغمبر ان کی ایک ایک شرط مان رہے تھے تو اسی کلمے کی بنیاد پر صحابۂ کرام نے اس صلاح کو اس موقع کو خراب نہیں کیا تو اللہ نے وہی بات یہ ان کو لازم کر دی اور ان کے ہاں چپکا دی والم کلیم تکوا جن لوگوں پر اللہ نے تقوی کا کلمہ وہ انہیں چپکا دیا تھا وہ ان کے ساتھ لازم کر دیا تھا لیکن آج روافظ صحابہ کرام کے دشمن وہ کہتے ہیں نہیں صرف چند لوگ یہ اپنے ایمان پر برقرار رہے تھے اور باقی سارے وہ اسلام سے پھر گئے تھے تو رافیزی ہم تمہاری بات مانیں یا ہم اللہ کی بات یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کلمہ تقوی وہ لازم کر دیا تھا اور ہم نے یہ ان ان کے ان کو چپکا دیا تھا کل مت تکوا اور چپکایا اللہ نے ان کے ساتھ کل مت تکوا والی بات یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے انہیں کلم تقوا یہ چپکا دیا تھا تفسیر قرطبی میں بہت سارے اقوال یہ ذکر کیے گئے ہیں کلموا میں ساروں کا حاصل ایک ہے بعض صحابہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جیسے حضرت علی ابن عمر ابن عباس اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ کلم تقوا سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اسی طرح دوسرا قول عطاب نے ابھی رباح کا ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسی کے قریب قریب دیگر اقوال بھی صحابہ اور تابعین سے نقل ہیں ایک قول قرطبی نے اخلاص کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان صحاب کرام کو یہ اخلاص یہ لازم کر دیا تھا کہ یہ بڑے مخلص لوگ تھے ولزمہ کل مت اور لازم کر دیا تھا ان کے ساتھ کل مت اور چپکا دیا تھا اللہ نے ان کے ساتھ کل مت اخلاص کی بات اخلاص کا کلمہ وکانو کان و احق اہلہ اور تھے وہ زیادہ حقدار بہا یہ اس پرزگاری والی کلمہ کے اس کلمہ توحید کے وہ زیادہ حقدار تھے وہ لہ اور زیادہ اور اہل اس کے یہ اہلہ یہ عطف تفسیری ہے جی احق کے اور وہ زیادہ حقدار تھے بہا اس کل تقوی کے وہ اہ اور اہل اس کے وہ کان اللہ بک الش نالما اور ہے اللہ ہر ایک چیز پر جاننے والا صحابہ کرام اس کلمہ توحید کے زیادہ حقدار تھے وہ اس کے اہل تھے لقد صدق اللہ رسول بالحق رسولبیا سے واپسی پر بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے تو خواب دیکھا تھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں کوئی سر منڈا رہا ہے تو سر کوئی سر کاٹ رہا ہے قربانیاں کی جا رہی ہیں اور احرام کھولا جا رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر عمرہ کیے بغیر ہی واپس لوٹ رہے ہیں اور پیغمبروں کا خواب یہ تو وہی ہوتا ہے ایک صحابی نے ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر سے بھی کہا کہ اللہ کے پیغمبر کیا آپ نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے ساتھ یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ اس سال ہم ضرور عمرہ کریں گے یہ تو میں نے نہیں کہا تھا اور اسی دوران یہ آیات یہ نازل ہوئی لقد صدق اللہ رسول بالحق یہ اب خواب کی خواب کے بعد یہ اب دوسرا موقع ہے کہ قرآن میں وہی نازل ہوئی لقد صدق اللہ رسول حق کے اور ابھی اس خواب کی سچائی وہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا وہ خواب وہ سچا ہے اور اس میں اس بات کی طرف بھی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کا خواب وہ حق ہوتا ہے اور وہ سچ ہوتا ہے لقد صدق اللہ رسول یاب الحق یہ جی تحقیق اللہ نے سچا دکھایا اپنے پیغمبر کے ساتھ ارو یا خواب کو بالحق کی بالحق کی حق کے ساتھ یعنی اللہ کا وہ وعدہ پیغمبر کے ساتھ وہ سچا ہے اور یہاں پہ قد صدقہ ماضی کے ساتھ یعنی آئندہ آنے والے وقت میں تم لوگ ضرور یہ کام کرو گے لتدقل المسد الحرامہ ضرور بضرور داخل ہوگے تم مسجد حرام میں ان شا اللہ آمینینا یہ اگر اللہ نے چاہا یہ آمینینا اطمینان کے ساتھ تم لوگ داخل بھی ہوگے اطمینان کے ساتھ محلقین رؤوسکم اس حال میں کہ منڈاتے ہوئے اپنے سروں کو وہ اور کترواتے ہوئے بعض اپنے سروں کو منڈا بھی رہے ہوں گے اور بعض اپنے سروں کو منڈانے کے علاوہ کم کر رہے ہوں گے کتروا رہے ہوں گے لا تخافونہ اور تم نہیں ڈر رہے ہوگے کسی سے بھی تو آمینین اور لا تخافون بظاہر تو ایک ہی معنی نظر آتا ہے کہ آمینین اطمینان کے ساتھ اور لا تقافونہ تم نہیں ڈر رہے ہوگے مفسرین عجیب عجیب نکات ذکر کرتے ہیں کہ یہ آمنین شروع میں ذکر کیا اور لا تخافون آخر میں ذکر کیا یعنی مکہ میں داخل ہوتے وقت حرم میں داخل ہوتے وقت بھی تم اطمینان سے داخل ہو گے تمہارا دشمن وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور جب آخر میں تم نکلو گے عمرہ کی ادائیگی تم کرو گے تو پھر بھی تم نہیں ڈر رہے ہو یعنی پھر بھی تم ان سے نہ ڈرو یہ تمہیں کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکتے اور پھر سال بعد دوبارہ کے مہینے میں سن سات ہجری میں مسلمان یہاں سے ہو روانہ ہوئے اسی وعدے کے مطابق اور تین دن تک معاہدے کے مطابق انہوں نے تین دن مکہ میں گزارے صحاب کرام نے ہمراہ کیا وہاں پہ کعبہ میں عبادت کی انہوں نے بعض نے سر منڈایا اور بعض نے بالوں کو کتروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جگہ پہ انہوں نے فرمایا جن صحابی کرام نے سر منڈایا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رحم اللہ المحلقین کہ اللہ رحم فرمائے محلقینہ سر منڈانے والوں پر تو جن صحابہ نے بالوں کو کتروایا تھا تو انہوں نے کہا کہ ول مقصرین لیکن اللہ کے پیغمبر نے یہ کلمات نہیں کہے تھے پھر اگلی مرتبہ پھر کہا رحم اللہ المحلقین کہ اللہ سر منڈانے والوں پر رحم کرے بعد صحابہ نے جنہوں نے بال کتروائے تھے پھر انہوں نے کہا کہ ول مقصرین رسول اللہ نے تیسری مرتبہ کہا رحم اللہ المحلقین اللہ سر منڈانے والوں پر رحم کرے صحابہ کرام نے کہا والمقصرین اور چوتھی مرتبہ کہا کہ رحم اللہ المحلقین والمقصرین رسول اللہ نے پھر مقصرین کو بھی پھر اپنی دعا میں شامل کیا یہ تین مرتبہ محلقین کو اور پھر چوتھی مرتبہ مقصرین کو یہ کیوں وجہ یہ کہ عربوں میں عرب بال منڈانے کو یہ آر سمجھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے ان رسومات باطلہ کو بھی ختم کیا ہے کہ جو عربوں میں وہ قائم ہو چکے تھے عربوں میں وہ رائج ہو چکے تھے اور جس کی وجہ سے وہ آر محسوس کرتے تھے تو اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے تین مرتبہ رحم کی دعا ان لوگوں کے لیے کی جنہوں نے رسم توڑا ہے رسم یاد رکھیں جس طرح اللہ کے پیغمبر شرک کے مٹانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے جو توحید کے مقابلے میں جو چیز ہے شرک جس طرح انہوں نے شرک کے خاتمے کی کوشش کی ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر نے بدعات سے منع کیا ہے کہ جو سنت کو ختم کرنے والی چیز ہے اسی طرح معاشرے میں وہ چیزیں رائج ہو جانا کہ جو شریعت نے لازم نہیں کی اور لوگ اسے اپنے اوپر ایسا لازم کر دیتے ہیں کہ اس کے ترک کو عار اور شرم محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس رسم کو توڑا جائے گا اور یہ بھی اسلام کے مقاصد میں سے ہے ٹھیک ہے اگر بعض رسومات ایسی ہیں کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے پر لوگ ایک دوسرے کو آر نہیں دلاتے تو اس کی گنجائش ہوگی لیکن اگر وہی رسومات وہ ایسے جڑ پکڑ لیں کہ کل کو پھر اس کے نہ کرنے پر لوگ اسے ملامت کرتے ہیں اور اس کے نہ کرنے پر لوگ عار اور شرم محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں ایک مسلمان کا یہ بھی کام ہوگا کہ وہ جس طرح شرک اور بداعت سے وہ نفرت کرتا ہے اسی طرح رسوماتِ باطلہ کے خاتمے کے لیے بھی وہ کوشش کرے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چہلم میں کیا برائی ہے چہلم کو اگر عبادت اور ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے تو یہ بد ہے لیکن اگر چہلم کو اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے میں ثواب کی نیت سے نہیں کرتا تو پھر بھی رسم ہے اور رسم باطل ہے وجہ یہ کہ کہ اس چہلم کے نہ کرنے کو یعنی ایک بندے نے اپنے آپ پر اس طرح لازم کر دیا ہے کہ اس کے نہ کرنے کو وہ اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور لوگ اسے ملامت کرتے ہیں کہ باپ کو اسی طرح اس نے قبر میں دفنا دیا ماں کو اسی طرح قبر میں دفنا دیا اور چہلم اور برسی نہیں کی تو اگر یہی چیز ہے تو پھر اسی رسم باطل کو بھی ختم کیا جائے گا اسی طرح غمی اور خوشی شادی بیاہ کے اور غمی کے موقع پر جتنے یہ رسومات ہیں جیسے پہلے دن کی خیرات میں لوگ دیگے جو ہے وہ چڑھا لیتے ہیں اور لوگ بھی بڑے دڑلنے سے وہاں پہ میت کے گھر میں وہ کھانا کھاتے ہیں کوئی شرم ہی محسوس نہیں کرتے تو محلقین رؤوسکم اوسکم و مقصریہ لاتقافونہ سن دو ہزار چھ میں مینا میں خیمے کے اندر کہ جی ابھی ہم آرفات کے لیے نہیں گئے اور خیمے میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ جی اور یہاں پہ پشاور میں ایک مشہور مدرسہ ہے تو اس کے ایک مولانا وہ بھی ساتھ تھے ہمارے اس گروپ میں یہ جی تو ایک شخص کو جو دیر سے بلانگ کرتا تھا دیر سے تعلق رکھتا تھا تو اس سے پہلے بھی بلڈنگ میں یہ کئی مرتبہ آپس میں یہ بحث کر چکے تھے جب وہ شخص دیر والا اس نے عمرہ کیا تھا لیکن عمرے میں اس نے سر نہیں منڈایا تھا بال کم کیے تھے تو یہ مولوی صاحب یہ اس کے پیشے پڑ گیا تھا کہ تم نے سر جو ہے وہ نہیں منڈایا اور تم نے بال کم کیے ہیں یہ تم نے غلط کام کیا ہے تو اس نے اس سے سوال پوچھا تھا مکہ میں بلڈنگ میں ہی کہ یہ سر منڈانے والی بات یہ مجھے قرآن میں تم کہیں پہ بتلا دو یہی بحث ان کی منا میں وہ خیمے میں بھی یہی چل رہی تھی ایک جگہ پہ سائٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو پھر آپس میں خیمے میں ان کی یہ گفتگو یہ چل پڑی تو میرا ایک رشتے دار بھی میرے ہمراہ تھا تو جب اس نے وہی سوال اس سے دوبارہ کیا کہ قرآن میں مجھے بتا دو کہ سر منڈانے کا یہ حکم اللہ نے کہاں پہ دیا ہے تو پھر وہ خاموش ہو گیا اور پورا خیمہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے بہت سارے لوگوں سے تو میرے وہ رشتے دار نے مجھے دیکھا کہ اب یہ مولانا صاحب کی بےزتی ہو رہی ہے تم ہی ذرا جواب دے دو اسے تو اس نے کہا یہ کیا جواب دے گا وہ مولانا جواب نہیں دے رہا تو یہ کیا جواب دے گا تو میں نے اس سے کہا کہ قرآن اٹھاؤ اور دو آیات میں دیکھ لو یہ ایک سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو یہ اس آیت میں ہے اور دوسری آیت سورہ فتح آیت نمبر ستائیس ان دو آیات میں سورہ بقرہ ایک سو میں ولا تہلق رو سکم اور اپنے سروں کو نامنڈا محلہ اور اس سورت میں آیت ستائیس میں اللہ کہتے ہیں محلقین رو سکم و اور محلقین کو مقدم کیا ہے مقصرین پر کہ یہ زیادہ افضل ہے تو تب جا کر پھر اسے اطمینان ہوا کہ واقعی یہ سر منڈانے کا ذکر یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے پھر دوران حج وہ جتنے مسئلے وہ حج کے ہوتے تھے تو وہ پھر اس مولانا سے نہیں پوچھتا تھا پھر وہ مجھ سے ہی وہ مسائل وہ پوچھتا تھا تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں محلقین رقو سکم و مقصری لا تخافون تو اللہ کے پیغمبر ذلقادہ سات ہجری میں انہوں نے یہی کہا کہ تم لوگ یہ سروں کو منڈاؤ گے تو داخل ہوتے وقت بھی تم اطمینان سے ہوگے اور آخر تک تم نہیں ڈرو گے اور پھر انہوں نے تین دن وہ مکہ میں گزارے اور انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کی کہ ایک موقع پر جب اللہ کے پیغمبر کو یہ پتہ چلا کہ مشرقین وہ کیونکہ ایسی آبادی تو تھی نہیں جیسے آج حرم کے ارد گرد یہ آبادی ہے اور کعبہ یہ بالکل پہاڑوں کے وسط میں تھا ارد گرد پہاڑیاں تھیں تو عرب مشرقین مکہ وہ اونچی جگہوں پہ کھڑے تھے اور مسلمانوں کا وہ تماشا کر رہے تھے تو بعض نے بعض سے کہا کہ یسرب اور مدینہ کی آب و ہوا نے ان کی طبیعت کو کمزور کر دیا ہے اور انہیں بیمار کر دیا ہے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ جو دایا مونڈا ہے یہ جو دایا کندا ہے اسے کھول دو اور یہ جو احرام کی چادر تو اسے یہ دائیں بغل کے نیچے اسے یہ بائیں کندھے پر وہ جو چادر کا کنارہ ہے تو اسے یہاں پہ کر دو تاکہ یہ دایا مونڈا اور یہ دایا کندھا یہ نظر آئے اور صحابہ کرام سے کہا ار اس حالت کو استباع کہتے ہیں یہ جو دایاں کندھا اسے کھلا رکھنا اور ارمل یعنی اکڑ اکڑ کر چلنا اور پہلوانی کرنا اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام سے کہا کہ طواف کی پہلی تین چکروں میں تم لوگوں نے ار رمل یعنی اکڑ اکڑ کر چلنا ہے اور پہلوانی کرنی ہے یہ کیوں وجہ یہ تاکہ دین کا دشمن وہ تمہاری حالت کو دیکھ کر وہ خوش نہ ہو جائے تاکہ ان کے دلوں کو مزید زخم پہنچے اور تاکہ وہ دیکھ کر مزید رنجیدہ ہوں اور وہ خفا ہوں دین کے دشمن کو خفا کرنا یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے آگے صحابہ کرام ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا آخری آیت میں کہ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی رحماء بینہم کافروں پر بڑے سخت دشمنوں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان اور بڑے رحم دل لیکن آج مسلمانوں پر بڑے سخت اور کافروں کے سامنے بالکل تابے اور غلام کھڑے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر دیکھ لیں مسلمانوں کا لیڈر کہنا بھی بندہ گوارا نہیں کرتا اتنے بغیرت یہ بن چکے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر ان کی وہ ظاہری خوشی وہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے اسی لیے بعد میں یہی سنت یہ جاری رہی حالانکہ آج کوئی بھی کافر وہ نہیں ہے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات یہ چل پڑی کہ اب تو کافر وہ نہ رہے تو آیا اب بھی ہم عمرہ میں اور طواف میں احرام کی حالت میں رمل کرتے جائیں تو حضرت عمر نے کہا ہاں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بعد میں جب وہ حج کر رہے تھے تو کوئی بھی مشرق وہ نہیں تھا مکہ میں لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کے حجت الوداع میں انہوں نے تب بھی رمل کیا تھا عمرے میں بھی کیا تھا اور پھر بعد میں طوافِ زیارت میں تو خیر سادہ کپڑوں میں بندہ کر سکتا ہے لیکن اس حج میں اللہ کے پیغمبر نے رمل وہ کیا تھا اور آج تک وہ سنت وہ جاری ہے استباع بھی کیا جاتا ہے اور رمل بھی پہلے تین چکروں میں یہ مرد کرتے ہیں عورتیں نہیں بلکہ مرد کرتے ہیں محلقی رؤوسکم سکم و مقصری ن تخافون تو اللہ کے پیغمبر انہوں نے ذلقادہ سات ہجری میں بعد میں یہ عمرہ کیا ہے اس عمرے کو عمرت القضاء کہتے ہیں روایات میں عمرت القضاء اور کبھی عمرۃ القضیہ یہ بھی کہا جاتا ہے اور بعض عمرت القصاص بھی کہتے ہیں اور امرۃ الصول بھی سے کہتے ہیں چار نام روایات میں یہ آتا ہے لخد صدق اللہ رسولیا بالحق تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے پیغمبر کے ساتھ ان کا خواب بالحق کے حق کے ساتھ لتدخل المسد الحرام ضرور بضرور داخل ہو تم مسجد حرام میں انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا یا آمینی نہ اطمینان کے ساتھ محلقین رؤوسکم اس حال میں کہ تم منڈاتے ہوئے اپنے سروں کو وہ اور بال کو ترواتے ہوئے لا تخافونا اور تم نہیں ڈر رہے ہو گے فعال معالم تالم بس جانتا تھا اللہ وہ وہ مسلحت جو تم نہیں جانتے تھے یعنی مطلب یہ کہ اس سال یہ جو تم لوگ چھ ہجری میں جس سال سلح حدیبیہ ہوا تو اللہ ہی وہ مسلحت جانتا تھا کہ مسلمانوں کو اس سال عمرہ کرنے کی وہ توفیق نہیں ہوئی اور وہ داخل نہیں ہوئے وجہ یہ کہ وہاں پہ بہت ساری حکمتیں تھیں اسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے فتح کے راستے کھلے وہ مسلمان وہ بھی بچ گئے کہ جو ایمان لائے تھے یا بعد میں جن لوگوں کو اللہ نے اسلام کی دولت دی فعال مالم تالم تو پس جانتا تھا اللہ وہ مسلحت لم تالموں کہ جو تم نہیں جانتے تھے اللہ ہی اس مسلحت کو جانتا تھا فجا المند نظال کا فتح قریبا تو پس ٹہرائی اللہ نے من نظال کا اس کے ساتھ اس سلح دیبیا کے بعد فتح قریبا فوری فتح اس کے بعد فوری فتح جو ہے وہ اللہ نے نصیب کی اور وہ فتح خیبر والی فتح تھی ارسل رسول اس میں ان منافقین کو بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر یہ صرف عمرہ کرنے کے لیے یہ صرف پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف عمرہ ادا کر دیں گے اور پیغمبر بس یہ ان کی فتح ہوگی بلکہ یہ پیغمبر دنیا میں تشریف اس لیے لائے ہیں کہ صرف مکہ تو نہیں بلکہ تمام ادیان پر اس کے دین کو غالب کر دے پیغمبر کے بھیجے جانے کا اصل مقصد تو یہ ہے رسول بلہدا یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو بالہدا ہدایت کے ساتھ قرآن کے ساتھ ودین الحق اور حق دین کے ساتھ یعنی شریعت قرآن کے ساتھ اور شریعت یعنی بطور قانون کس لیے لہد آلدین کل لی تاکہ غالب کرے اللہ تاکہ غالب کرے اللہ اس دین کو یا اس پیغمبر کو یا اس دین کو عالدین کلی تمام دینوں پر تمام دینوں پر اسے غالب کر دیں تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں اور وہ جہاد کے ذریعے ہی ہوتا ہے پیغمبر کا دین دلیل کے اعتبار سے یہ تو ہر زمانے میں غالب ہے دلیل کا مقابلہ یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ مسلمانوں کا یہ غلبہ تمام ادیان پر یہ جہاد کے ذریعے ہوگا جب مسلمان جہاد کریں گے تو اللہ اسلام کو غلبہ دے گا دیگر ادیان پر لہد رہے تاکہ غالب کرے اللہ اس دین کو تمام دینوں پر و کفا بلّہ شہیدہ اور کافی ہے خاص اللہ تعالی گوا یعنی اگر کوئی اس کی گواہی دے یا نہ دے اللہ ہی خاص اس کی گواہی دینے کے لیے یہ کافی ہیں ہے کفرو فی قلوی اور یاد کرو وہ وقت کہ جب گردانی ان لوگوں نے کفرو جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں میں الحمیتا غیرت حمیت الجاہلی جاہلیت والی غیرت اور اسی جہالت والی غیرت پہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو چھوڑا نہیں فانزل اللہ ہو سکی ہو تو پس اتارا اللہ نے اپنا اطمینان اعلی رسولی ہی اپنے پیغمبر پر والمن اور ایمان والوں پر وزماوم کل مت تقوا اور پیوس کیا انہیں اور چپکایا اللہ نے ان کے ساتھ کل التقوی تقوہ والا کلمہ یعنی کلمہ توحید وکانو احق کا و اہلہ اور تھے یہ صحابۂ کرام زیادہ حقدار بہا اس کلمہ تقوا کے و آلہ اور اس کے اہل اور ہے اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا لقد صدق اللہ رسول تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا یہ اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ خواب بالحق کے حق کے ساتھ لطت خلند المسد الحرامہ ضرور بضرور تم داخل ہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ چاہے آمنی اطمینان کے ساتھ اس حال میں کہ منڈاتے ہوئے اپنے سروں کو وہ مقصرینہ اور کترواتے ہوئے لا لاتقافون تم نہیں ڈرو گے کسی سے بھی فعالم عالم تعلموں بت جانتا تھا اللہ وہ مسلحت جو تم نہیں جانتے تھے اسی لیے جنگ نہیں ہونے دی فجا عالم اندون ز فتح قریبہ اور دی اس سلح اس سلحہ کے بعد فتن قریبہ قریب والی فتح یعنی غزوہ خیبر هو اللذی ارسل رسولہ یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو بالہدہ ہدایت کے ساتھ قرآن کے ساتھ و دین الحق اور حق دین کے ساتھ لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ غالب کرے اللہ اس دین کو تمام دینوں پر وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے خاص اللہ گواہ وخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین